سمدان المرحبا، سمدان المرحبا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائی اور مدری چل کے ناظرین وقت ہوا ہے حدیث پاک سے واقعہ سننے کا کیا بات ہے میرے آقا علی سرات وسلام کی کتنے پیارے بول ہیں نبی پاک علیہ سرات وسلام کے ہر ہر لفظ گویا موتی کی مانند ہے اور جب احادیث کے واقعات پڑھتے ہیں تو کیا شاندار درس ملتا ہے اس سلسلے میں ہم حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ بھی سیکھتے ہیں چونکہ آخری اشرہ ماہ رمضان کا قریب ہے تو آج ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہمیں سننا ہے جو احادیث میں ملتا ہے اور صحابہ اکرام علی بردوان نے نبی پاک علی اللہ علیہ اللہ سے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے کیا فیل کیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے یہ واقعہ جو ہے فیضان رمضان سے آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب حاصل نہیں کی ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے یہ رمضان کا انسائکلوپیڈیا ہے روزوں کے مسائل تراویح کے مسائل اور اب چونکہ تاک رات آ رہی ہے احتکاف کے معاملات ہیں اعتقاف کیسے کرنا ہے اس کے کیا مسائل ہیں شب قدر کیسے گزارنی ہے اس کی کیا فضیلتیں ہیں پھر عید کے معاملات عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے صدقہ فطر کے معاملات کیسے ادا کرنے ہیں شاندار کتاب ایک ہی کتاب میں بہت کچھ موجود ہے چاہیں تو اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بغیر کسی چارجز کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اب بات شروع کرتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس خوبصورت واقع کی سورہ قدر جو ہم سب پڑھتے ہیں انفیلقدری جو پوری صورت ہے اس کے شان نزور یعنی یہ صورت کیوں نازل ہوئی اس کی مفسرین نے کئی سارے واقعات اور کئی باتیں بیان کی ہیں ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کچھ اس طرح اس کا مضمون ہے کہ حضرت شمع رحمت اللہ تعالی انہوں نے ہزار ماہ اس طرح عبادت کی یہ پرانے زمانے کے ایک بزرگ تھے کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفوار کے ساتھ جہاد بھی کرتے لڑائی بھی لڑتے تھے وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط اور وزنی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے کفوار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا ان کو تو قابو کرنا بڑا مشکل ہے تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور بہت ساری مال و دولت کا لالچ دیا آپ کی بیوی کو آپ کی زوجا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کسی رات نیند میں جب وہ ہوں تو انہیں مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا جائے بے وفا بیوی بی نے ایسا ہی کیا جب صبح آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا پایا تو اللہ نے آپ جبش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے مگر مجھے باندھا کیوں ہے تو کہ آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی مکار بیوی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے مگر میرے سر کے بالوں میں میری کمزوری ہے گویا انہوں نے ایک اشارہ دے دیا اب بے وفا بیوی بی کو پتا چل گیا کہ رسیاں بھی یہ توڑ دیتے ہیں زنجیریں بھی توڑ دیتے ہیں اب آپ کے بڑے بڑے بال تھے پہلے کی شریعتوں میں لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی اب مسلمانوں کو اپنے کاندھوں سے مردوں کو اپنے کاندھوں سے نیچے بال ہی اجازت نہیں اس کے اوپر اوپر ہونے چاہیے تو اب بہرحال اس نے کیا کیا آپ کے بڑے بالوں ہی سے آپ کو رات میں باندھ دیا اب جب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو نہیں اس قید سے آزاد کر سکے اس بے وفا بیوی بی نے پیسوں کے لالچ میں آپ کو ان غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ان ظالموں نے آپ کو ستون سے باندھ دیا بڑی بے دردی کے ساتھ سفاقی کے ساتھ ان کے ناک کان اور آنکھ کاٹ ڈالے اپنے ولی کامل کی اس بے ادبی پر رب عزوجل کے غذب کو جوش آیا اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ایسی قہر کی بجلی نازل ہوئی کہ وہ سارے کفار زمین میں دھسا دیے گئے وہ بے وفا بیوی بی جو ہے اس پر کہرے خدا بندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں جل کر خاک ہو گئی اب یہ واقعہ دل خراش بھی ہے ایک اللہ کے ولی کی یو سمجھیے کہ صبر و استقلال اور دین پر کس قدر ان کو بھروسہ بھی تھا دین کے لیے کتنی بڑی قربانی کا جذبہ بھی تھا کہ یہ بھی اس واقعے میں سیکھنے کو ملتا ہے مگر میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہے صحابہ کرام کی سوچ کتنی مدنی سوچ تھی جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو کیا شاندار ان کی اپروچ تھی جب صحابہ قیام علی بدوان نے یہ واقعہ نبی پاک سے سنا میں نے اور آپ نے بھی سنا مگر ان کی پازیٹیو اپروچ دیکھے کیسی تھی سرکار علیہ و اسلام سے ارض کرتے ہیں حضور پہلے کے زمانے کے لوگوں کی تو عمریں بھی بڑی تھی کیونکہ حضرت شمعون نے یاد رہے کہ ایک ہزار مہینے تک آپ نے اس طرح عبادت کی تھی کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہے دن کو روزہ رکھتے رہے کا حضور انہوں نے تو اتنی عبادت بھی, کی ان کی عمرے بھی بڑی ہیں اور دوسرا پھر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے ہماری نیکیاں کب ہو جائیں گی یعنی صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اللہ نبی پاک علیسلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا غمگین ہو گئے کہ میری ابتد کی تو عمریں تھوڑی ہیں بنی اسرائیل آگے بڑھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب گوارا ہے کہ محبوب کے دل پر غم گزرے جبریلی امین حاضر ہوئے اور احرس کی کہ حضور یہ سورہ قدر لے کر آئے تو ہم سورہ قدر پڑھتے سنیے کیا شاندار ایمان افروز بات ہے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ علیہ سرات والسلام کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات ہدایت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمع رحمت اللہ تعالیٰ کے ہزار ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں اللہ ذرا سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اس حدیث سے شب قدر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رات ایسی ہے جس بندہ عبادت کرے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی ایک ہزار ماہ والی اس عبادت سے آگے بڑھ جائے تو پھر چونہ ہم شب قدر پانے کی تمنا کریں دوسری ایک بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ رب از اپنے محبوب علیہ اصلاۃ وسلام کی ابت پر کتنا مہربان ہے ہمارے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہمیں اللہ ازب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جب ہی تو کہا جاتا ہے کہ آخری عشر رمضان کا احتکاب کر لیں تاکہ پانچ تاک راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو احتکاف کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے امید وہ رات مسجد میں ہی مل جائے گی اور اگر احتکاب ممکن نہ ہوں تو یہ پانچوں راتیں تاک راتیں خوب عبادت میں گزارے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی شب قدر نصیب فرمائے اور شب قدر میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث کا لے کر حاضر ہوں گے سلو الحدیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم